ہاں اب دیکھیں یہ ایک دوسرا ایشو ہے کہ جب بھی کوئی ایسی عبارت لگائیں تو اس کا ادب احترام کریں ٹھیک جیسے اخبار جنگ میں قرآن مجید کے ایک دو آیت کا ترجمہ آتا ہے اور اس کے نیچے یہ لائن لکھی ہوتی ہے کہ آپ کی معلومات کے لیے اس کی اشاد کی جا رہی اور اس کا ادب اور احترام آپ کی ذمہ داری